Sakinah, sakinah, sakinah شب کا ہے مہمان کہا شہر میرے مانس گیتا سکینا بابا تیرا ایک شب کا ہے مہمان سکین پتھر بھی تماچا کہیں درگا بھی لگے گا بدلے گا کہیں رنگ تیرا پھول سچے میں تیرا کشم کا ہے میں ہے سکی رام میں آپ کی آگوشی میں چھپ جاؤں گی بابا اور رکھ بھرو اب پاس کو بولے Thank you. شرمندہ چچا جا جان سکیلا کش کا ہے سکیلا جب کی بات ہوتے ہیں سکین تیرا شب کا ہے مہمان سکین کا شہر میری نانس کی نام تیرا ایک شب کا ہے مہمان سکی مسلمان سکین کشن کا ہے مہن سکی رام کسی کا شہر میری مان سکین فتر کشن کا ہے مہمان سکی جن بچوں کے جل جاتے نا بابا کہنا ڈانس کے نا کس ڈانس تو رونے کو میری جان سکی نا تیرا کسمر کا ہے مہمان سکی ریری جان سکی تیرا کسمر کا ہے مہمان سکی سونے کی تیرے سین پن چھوڑ کے بابا سو جائے گی سلتا کی زمین اوڑ کے بابا فرا ایک شبھ کا ہے مہن مان سک گیتا کسی کا شہر میں سکی فتح ایک شبھ کا ہے مہانس گیتا سکی سکی